اس حصے میں آپ سنیں گے آلے فرون پر پے درپے عذاب اور ان کی وعدہ شکنیا بنی اسرائیل کو ہجرت کا حکم فرون کا لشکر سمیت سمندر کا حکم الہی سے راستہ دینا مومنوں کی نجات اور فرونوں کی غرقابی ناش فرون کا رہتی دنیا کے لیے عبرت بننا سیدنا دنہ علیہ السلام سے اللہ تعالی کی بات چیت اور سیدنا دن علیہ السلام کی دیدار الہی کی, کی خواہش بنی اسرائیل کا بچڑے کی پوجا کرنا اور سید نام علیہ السلام کا اظہار افسوس اور قوم کو سرزنش سامری کے بچڑے کو نظر آتش کرنا بچڑے کے پجاریوں کے لیے وعید الہی اور باہم قتل کی سزا بنی اسرائیل کا تورات پر عمل پیرا ہونے سے اعراض اور کوہے تور کا ان پر بلند ہونا تو آئیے سنتے ہیں دارال سلام اسٹوڈیو لاہور پاکستان سے کا پندرو حصہ سونے کا بچڑا محمد تارک شاہد اس کے بعد والا شروع ہوا کو ہی نظر میں لگے لیکن بنی اسرائیل کے گھروں میں کچھ بھی نہ تھا مستری اپنا کوئی برتن کھولتا تو اس میں مینڈک نظر آتا کوئی اپنے بستر پر آتا تو اس پر ہوتا کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا لکما منہ میں رکھتا تو وہ مینڈک بن جاتا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو عجیب طرح سے آزمائش میں مبتلا کیا اس کے علاوہ خون کا موجا یہ پانچواں معاوضہ تھا اس کے سامنے فیرون بے بس ہو گیا ان کا پانی خون میں تبدیل ہونے لگا کوئی مصری دریائے نیل سے چلو میں پانی لیتا تو وہ پانی خون بن جاتا لیکن کوئی اسرائیلی پانی لیتا تو وہ پانی ہی رہتا مصری کسی کنویں سے پانی نکالتے تو وہ خون بن جاتا اسی کنویں اسرائیلی پانی لیتے تو پانی ہی رہتا اللہ تعالی نے ان سے پانی کو روک لیا پھر مصری پانی حاصل کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے پاس آنے لگے وہ ان سے پانی مانگتے جب بنی اسرائیل ان کے لیے پانی ڈالتے تو وہ فوراً خون میں تبدیل ہو جاتا اسی پانی کو بنی اسرائیل پیتے تو پانی ہی رہتا سب لوگوں نے یہ معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے لیکن پھر بھی موسا علیہ السلام پر ایمان نہ لائے اور غرور و تکبر پر اڑے رہے جیسا کہ اللہ تعالی سورت العراف آیت 133 میں فرماتے ہیں تکبر کرتے رہے اور وہ لوگ تھے ہی جرائم پیشہ نوجزات نو دیکھ لینے کے بعد بھی وہ ایمان نہ لائے حق کو جھٹلاتے ہی رہے سب سے سخت ترین عذاب خون کا عذاب تھا معاملہ جب یہاں تک پہنچا تو سب جمع ہو کر موسا علیہ السلام کے پاس آئے اور یوں گویا ہوئے قالو لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الْرِجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُغْسِلَنَّ مَعَكَ مَنِي إِسْرَائِيلِ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْرِجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُسُونَ کہنے لگے اے موسا ہمارے لیے اپنے رب سے اس بات کی دعا کر دیجئے جس کا اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دیں تو ہم ضرور ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے اور ہم بنی اسرائیل کو بھی رہا کر کے آپ کے ہمراہ کر دیں گے پھر جب ان سے اس عذاب کو ایک خاص وقت تک کے لیے جس تک بہرحال ان کو پہنچنا تھا ہٹا دیتے تو وہ فورن ہی عہد شکنی کرنے لگتے آخرکار موسا علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا فَأَسْرِ لَيْلًا کہ راتوں رات تو میرے بندوں کو لے کر نکل جا دوسری جگہ یوں ارشاد ہوتا ہے بادی ہم نے موسا کی طرف وہی نازل فرمائی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے چل چنانچے سب بنی اسرائیل رات کی تاریخی میں نکلے وہ دروازوں پر کوئی خاص نشان چھوڑ کر چلنے لگے رات کی تاریخی میں نکلنے کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ فرآون ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کر سکے انہوں نے صبح ہونے کا انتظار نہ کیا ان کی تعداد چھ لاکھ کے قریب تھی یہ سب لوگ اپنے مال مویشی اور ضروری سامان ساتھ لے کر چلے فلسطین کی طرف چھ لاکھ افراد کی یہ عظیم ہجرت تھی فرون کو صبح سویرے پتا چلا تو سوچ میں ڈوب گیا کہ اب ہماری خدمت کون کرے گا ہماری غلامی کون کرے گا اس کی حالت پاگلوں جیسی ہو گئی آخر اس نے بنی اسرائیل کے تعاقب کا حکم دیا اللہ تعالیٰ اس موقع پر سورت الشعراء آیات ستاون فرماتے ہیں اخرج مِنْ جن تیوں کنو جیوں میں كَذَلِكَ می کر بنی اسل پو آخر کار ہم نے انہیں باغات سے اور چشموں سے اور خزانوں سے اور اچھے اچھے مقامات سے نکال باہر کیا اسی طرح ہوا اور ہم نے ان تمام چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا پس فرعون کے لوگ سورج نکلتے ہی ان کے تعاقب میں نکلے یعنی فرعون طلوع آفتاب کے وقت ہی ان کے تعاقب میں لشکروں کی تیاری کے ساتھ نکل کھڑا ہوا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لیے باہر احمر کے ایک کنارے پہنچے باہر قلزم باہر احمر ہی کا ایک کنارہ ہے انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کیا دیکھتے ہیں کہ فرآن اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ بھاگا آ رہا ہے بنی اسرائیل گھبرا گئے کہ اب کیا ہوگا سامنے ٹھاٹھے مارتا سمندر اور پیچھے فرعون اور اس کا لشکر اللہ تعالیٰ اس موقع پر سورت الشعراء آیت 63 میں فرماتے ہیں فاوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فيض كالقود العظيم ہم نے موسی کی طرف وہی بھیجی کہ دریا پر اپنا عصا مارو پس اسی وقت دریا پھٹ گیا اور پانی کا ہر ایک حصہ بڑے پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا سمندر لاٹھی لگنے سے ایسا پھٹا کہ پانی کے دو بڑے بڑے پہاڑ بن گئے یعنی سمندر کے اندر خشک راستے بن گئے اور اطراف میں پانی کے پہاڑ کھڑے ہو گئے اللہ تعالی نے بھی فرما دیا سورت توحا آئے ستر میں ہے کہ تو رات, رات میرے بندوں کو لے چل اور ان کے لیے سمندر میں خوشک راستہ بنا لے پھر نہ تجھے کسی کے آ پکڑنے کا خطرہ ہوگا یہ سب سب کے ان راستوں سے پار چلے گئے اب جوں ہی فرعون وہاں پہنچا پہلے تو ڈرا سہما کے یہ کیا ہوا وہ بھی اور اس کے سب ساتھی بھی اس سوچ میں ہیں کہ کیا کریں خوف زدہ تھے ایسے میں فروئن کو خیال آیا کہ اگر موسا اور بنی اسرائیل یہاں سے صحیح سلامت گزر گئے ہیں تو ہم کیوں نہیں گزر سکتے اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے گھوڑے کو سمندر میں داخل کر دیا اس کے پیچھے اس کے سب ساتھی بھی داخل ہو گئے ادھر بنی اسرائیل کا آخری آدمی سمندر سے نکل رہا تھا دوسری طرف فرون کا آخری آدمی سمندر میں داخل ہو رہا تھا اللہ تعالی سورہ توا میں فرماتے ہیں فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى فیرون نے اپنے لشکروں سمیت ان کا تاقب کیا پھر تو سمندر ان سب پر چھا گیا جیسا کہ چھا جانے والا تھا فیرون نے اپنی قوم کو گمراہی میں ڈال دیا اور سیدھا راستہ نہ دکھلایا اللہ تعالی فرعون کی موت کا منظر یوں بیان کرتے ہیں وجہ ازن بھی بنی اسرو باہم فرون قل ام تو قَالَ علضی امنت بھی امنت بھی آمنت بنو اسرو عل وَأَنَ انمین المسلم اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا پھر ان کے پیچھے پیچھے فرآون اپنے لشکر کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے ارادے سے چلا یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا کہ میں اس ذات پر ایمان لاتا ہوں کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں لیکن جب موت کے مرحلے شروع ہوتے ہیں تو توبہ قبول نہیں ہوتی اس نے جب یہ کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں تو اللہ تعالی نے جواب میں فرمایا اے نو قد اصوی تب نو کمینل مفسدین خلفک آیا او ان کی نو فلون جواب دیا گیا کہ اب ایمان لاتا ہے اور پہلے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں داخل رہا سو آج ہم تیری ناش کو نجات دیں گے تاکہ باعث عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں مطلب یہ تھا کہ ہم تیرے بدن کو زمانہ گزرنے کے باوجود باقی رکھیں گے تاکہ تو لوگوں کے لیے عبرت کا سبب بنا رہے اللہ تعالیٰ نے اس کے بدن کو باقی رکھا تاکہ لوگ عبرت پکڑتے رہیں اور وہ بعد والوں کے لیے نشانی بنا رہے یہ اللہ تعالی کی طرف سے اعلان ہے لیکن لوگوں کی اکثریت اللہ تعالی کی آیات سے غافل ہے فرعون کی لاش آج بھی اہرام مصر یعنی مصر کے عجائب گھر میں موجود ہے حدیث میں آتا ہے سیدنا جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت فرعون غرق ہوتے ہوئے ایمان کا اظہار کر رہا تھا تو میں اس وقت اس کے موں میں کیچڑ ڈال رہا تھا کہ کہیں وہ لا الہ الا اللہ نہ دے اور اللہ اس پر رحم فرما دے لیکن اس کے منہ سے شہادت توحید کی بات نہ نکلی اور بوقت مرگ اللہ تعالی نے اس کی توبہ قبول نہ کی بنی اسرائیل اس کے ظلم سے نجات پا کر سمندر پار چلے گئے ابھی تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ ان کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جو اپنے بتوں کی پوجا کر رہی تھی سمندر پار آنے کے فوراً بعد انہوں نے یہ مناظر دیکھے گویا فلسطین پہنچنے سے پہلے ہی انہوں نے میدان سینا میں لوگوں کو بتوں کے آگے جھکا دیکھ لیا اللہ تعالیٰ سورت العراف آیات ایک تا ایک میں فرماتے ہیں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 بقل قل اوی رو ہی ابغی کم الاغل کم المین اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتار دیا بس ان لوگوں کا ایک قوم پر گزر ہوا جو اپنے چند بتوں کی عبادت میں لگے ہوئے تھے کہنے لگے اے موسا ہمارے لیے بھی ایک ایسا ہی معبود مقرر کر دیجئے جیسے ان کے یہ معبود ہیں آپ نے فرمایا واقعی تم لوگوں میں بڑی جہالت ہے یہ لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں یہ تباہ کیا جائے گا اور ان کا یہ کام محض بے بنیاد ہے فرمایا کیا اللہ تعالی کے سوا کسی اور کو تمہارے لیے معبود تلاش کروں حالانکہ اس نے تمہیں, تمہیں تمام جہان والوں پر فوقیت دی ہے قرآن کی آیات اس پر دلالت کرتی ہیں کہ سمندر پار سے آتے ہی وہ فوراً ایک قوم کے پاس آئے اور موسا علیہ السلام سے مطالبہ کرنے لگے غور فرمائیں کس طرح کفر کے مرتکب ہو رہے ہیں فرعون اور اس کی قوم سے نجات پا لینے کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام پر احکامات نازل ہوئے پہلا حکم یہ ملا کہ اپنی قوم کے ہمراہ کوہ تور پر پھر تشریف لے چلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وعدہ دیا کہ وہاں ہم آپ کو تورات عطا کریں گے تاکہ آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے شریعت مقرر ہو جائے اللہ تعالی سورت العراف آیت 142 میں فرماتے ہیں موسا اور ہم نے موسا سے تیس راتوں کا وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے موسا علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ جبل تور پر آئیں وہاں تیس راتیں گزاریں یعنی مکمل ایک مہینہ قیام کریں تاکہ ان دنوں میں تورات حاصل کر سکیں موسا علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر روانہ ہوئے آپ تیز چلتے ہوئے اپنی قوم سے پہلے کوہ تور پر جا پہنچے تاکہ اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکیں اور کتاب الہی تورات حاصل کر سکیں بنی اسرائیل اس وقت لاکھوں کی تعداد میں تھے ظاہر ہے اتنے بڑے ہجوم اور لشکر کا تیزی سے حرکت کرنا ممکن نہیں تھا اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما اے موسا تجھے اپنی قوم سے غافل کر کے کون سی چیز جلدی لے آئی کہا کہ وہ لوگ بھی میرے پیچھے ہی آ رہے ہیں اور اے میرے پروردگار میں نے تیری طرف اس لیے جلدی کی کہ تُو راضی ہو جائے کوہی تور پر یہ موسا علیہ السلام کی دوسری آمد تھی دوسری بار بھی انہیں اسی بابرکت درخت کے پاس اللہ پاک سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہو رہا تھا موسا علیہ السلام کی رسالت کے مقاصد کا پہلا مرحلہ پورا ہو چکا تھا بنی اسرائیل و رسوائی اور عذاب عظیم سے نکل آئے تھے اب وہ آزاد فضا میں سانس لینے کے قابل تھے لیکن ان کے دلوں میں شرک و بت پرستی کے پرانے اثرات باقی تھے یہی وجہ ہے کہ سمندر سے نکلتے ہی انہوں نے بت پرستی کا مطالبہ کر دیا تھا لہٰذا ضروری تھا کہ ان کی تربیت کی جائے پھر تربیت کے لیے بھی کسی مفصل قانون اور ضابطے کا ہونا بہت ضروری تھا کہ اس پر عمل پیرا ہو کر آنے والے وقت کے لیے تیار ہو سکیں تو اللہ تعالی نے عظیم رسول موسا علیہ السلام کے ساتھ یہی وعدہ کیا تھا کہ وہ تور پہاڑ پر آ کر اللہ کی نگرانی میں براہ راست حکام الہی کو حاصل کرنے کی کما حق کو تیاری کر سکیں پہلے مدت تیس دن مقرر ہوئی تھی اور پھر چالیس دن ہو گئی جیسا کہ سورت العراف آئے ایک سو بیالیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسا لین اور ہم نے موسا سے تیس راتوں کا وعدہ کیا اور مزید دس راتوں سے ان تیس راتوں کو پورا کیا سون کے رب کی مقررہ مدت چالیس راتیں ہو گئیں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے رخصت ہوتے وقت اپنے بھائی حارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا گئے تھے جیسا کہ اللہ تعالی سورة العراف آیت 142 میں فرماتے ہیں وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ اور موسیٰ نے اپنے بھائی حارون سے کہا تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور ان کی اصلاح کرتے رہنا اور فساد کرنے والوں کی راہ پر مت چلنا موسا علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے انتظامی معاملات کے لیے ان میں ایک حاکم بھی مقرر کر گئے یعنی اپنے بھائی ہارون کو جو اللہ کے نبی تھے ان چالیس ایام میں موسا علیہ السلام اپنے پروردگار سے براہ راست کلام کرتے رہے یعنی درمیان میں وہی کا واسطہ بھی نہیں تھا اللہ تعالیٰ بھی ان سے بغیر کسی واسطے کے کلام کرتے رہے اسی وجہ سے آپ کا لقب کلیم اللہ ہے یعنی اللہ سے کلام کرنے والا اللہ سبحان آیت النساء سو 164 میں فرماتے ہیں اور موسا سے اللہ تعالی نے صاف طور پر کلام کیا جب موسا علیہ السلام مقرہ وقت پر وہاں پہنچے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا تو عرض کرنے لگے کہ اے میرے پروردگار مجھے اپنا دیدار کرا دیجئے میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں ارشاد ہوا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے کیونکہ دنیاوی آنکھ میں اتنی طاقت و ہمت نہیں کہ وہ باری تعالی کو دیکھ سکے جیسا کہ سورت الانعام آئے ایک سو تین میں ارشاد ربانی ہے تدریل ابارو القی فل قومی اس کا تو کسی کی نگاہ بھی احاطہ نہیں کر سکتی اور وہ سب نگاہوں کو محیط ہو جاتا ہے اور وہی بڑا باریک بین اور باخبر ہے حدیث معراج میں بھی ہے کہ جب ابو ذر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حل رایتا رب کا یعنی کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا بھی ہے تو آپ نے فرمایا تھا نورن انا اراہ یعنی وہ تو نور ہے میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں اس حدیث مبارکہ سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے اللہ کا دیدار نہیں کیا جیسے اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے فرما دیا تھا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجابہ النور وفی روایت النار لو کشفہا لأحرقت من بصره من خلقه اس کا تو کسی کی نگاہ بھی احاطہ نہیں کر سکتی اور وہ سب نگاہوں کو محیط ہو جاتا ہے اور وہی بڑا باریک بین اور باخبر ہے مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا نور اور جلوہ برداشت کرنے کے لیے بہت طاقت کی ضرورت ہے اور ہم اس سے محروم ہے کسی میں یہ طاقت نہیں کہ اس نور کو دیکھ سکے اللہ تعالی موس علیہ السلام کے سوال کے جواب میں سورت العراف آیت 143 میں فرماتے ہیں ترونی قورم فرونی قورمو فلما افاق قال سبحانك اول المؤمنين تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو اگر وہ اپنی جگہ پر برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے پھر جب ان کے رب نے اس پر تجلی فرمائی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسا بے ہوش ہو کر گر پڑے پھر جب ہوش میں آئے تو ارض کیا بے شک آپ کی ذات پاک ہے میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ دینا بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے صرف اور صرف ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی کے پورے کے برابر اپنا نور ظاہر فرمایا تھا جس پہاڑ پر اللہ تعالی نے تجلی فرمائی تھی وہ تور پہاڑ کے علاوہ کوئی اور پہاڑ تھا وہ کس قدر عجیب اور ہولناک منظر ہوگا کہ اس دنیا کا ایک عظیم اور مضبوط پہاڑ بار تعلی کے نور کی ایک ہلکی سی جھلک برداشت نہ کر سکا اور ریزہ ریزہ ہو گیا اور بھر بھری ریت بن گیا موسا علیہ السلام یہ منظر دیکھ رہے تھے بہت حیرت انگیز اور عجیب منظر تھا مضبوط پہاڑ حرکت میں آیا اور ریزہ ریزہ ہو گیا چنانچہ آپ ہوش و حواس قائم نہ رکھ سکے اور بے ہوش ہو گئے ش میں آئے تو فورا اپنے سوال پر شرمندہ ہوئے غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے معافی کے طالب ہوئے جواب میں اللہ تعالی نے فرمایا کلم کم من کیرین اللہ نے فرمایا اے موسا میں نے پیغمبری اور اپنی ہم کلامی سے تمہیں تمام لوگوں پر امتیاز بخشا ہے تو جو کچھ میں نے تمہیں عطا کیا ہے اس کو تھام لو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ اللہ تعالی نے موسا علیہ السلام کو اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے زیادہ مرتبہ عطا فرمایا اس کے بعد اللہ تعالی نے آپ کو تختیوں میں لکھی تورات عطا فرمائی اللہ تعالیٰ سورت العراف آیت 145 میں فرماتے ہیں قوتوں کے خزو بھی احسنی ہے سی کم دہر الفقین اور ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل ان کو لکھ کر دی تم ان کو قوت کے ساتھ پکڑ لو اور اپنی قوم کو حکم کرو کہ ان کے اچھے اچھے احکام پر عمل کریں ان قریب میں تم لوگوں کو ان فاسقوں کا گھر دکھلاؤں گا یہ تختیاں کس چیز کی تھیں اس کے متعلق کوئی مرفو بات ثابت نہیں البتہ مفسرین کے مختلف اقوال ہیں بعض کہتے ہیں یہ تختیاں جواہر کی تھیں اور بعض کہتے ہیں کہ یہ تختیاں پتھر کی تھیں موسا علیہ السلام نے چالیس دنوں میں تورات کے اندر لکھے ہوئے اللہ کے احکامات اخذ کر لیے ادھر موسا علیہ السلام کا ان کی قوم انتظار کر رہی تھی اس دوران وہ ایک آزمائش میں مبتلا ہو گئے اللہ تعالی سورت آیت پچاسی میں فرماتے ہیں قد قومك من بعدك فرمایا ہم نے تیری قوم کو تیرے پیچھے آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے بہگا دیا موسا علیہ السلام کی غیر حاضری میں وہ ایک شخص کی پیروی کرتے ہوئے گمراہ ہو گئے اور ان کی گمراہی کا سبب بننے والا شخص سامری تھا اللہ سے ملاقات کی مدت پوری کرنے کے بعد موسا علیہ السلام نے واض و نصیحت سے بھرپور تختیاں اٹھا لی ان میں اللہ کے احکامات بھی تھے اور بنی اسرائیل کی شریعت بھی درج تھی اسی کو تورات کہا جاتا ہے ان کو اٹھا کر موسا علیہ السلام اپنی قوم کی طرف لوٹ آئے اس موقع پر اللہ تعالی سورہ توہا آئے 86 میں فرماتے ہیں موسا الى قومه غضبان پس موسا نہایت غزبناک ہو کر رنج کے ساتھ واپس لوٹے قوم پر جب تیس دن گزر گئے اور حسب وعدہ موسا علیہ السلام نہ لوٹے تو وہ غمگین رہنے لگے ہارون علیہ السلام نے ان کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ اے بنی اسرائیل جب تم مصر سے چلے تھے تو کے پیسے اور رقوم وغیرہ ہم میں سے باز پر ادھار تھی اسی طرح ان کی امانتیں بھی تمہارے پاس رہ گئی ہیں اب ہم ان چیزوں کو انہیں واپس تو کر نہیں سکتے لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ وہ ہماری ملکیت میں رہیں اس تم ایک گہرا گڑھ کھودو اور جو مال و اسباب زیورات اور سونا چاندی وغیرہ ان کا تمہارے پاس ہے اس میں ڈالو اور آگ لگا دو. اسی طرح کیا گیا اس دوران ان کے ساتھ سامری نامی ایک شخص تھا یہ تھا تو گائے کے پجاروں میں سے لیکن پڑوسی ہونے کے ناتے سے یہ بھی بنی اسرائیل میں شمار ہوتا تھا اس نے جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کو گزرتے ہوئے دیکھا اور اس کے قدموں کے نیچے سے مٹی اٹھا لی تھی حارون علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تُو اسے پھینگ دے یہ کہنے لگا یہ تو وہ چیز ہے جس نے تمہیں دریا پار کروایا ہے میں اسے اس شرط پر ڈالنے کے لیے تیار ہوں کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اس سے وہ بن جائے جو میں چاہتا ہوں حارون علیہ السلام نے دعا کی تو قدرت الٰہی سے اس گڑھے میں جو تھا وہ ایسے بچھڑے کی صورت اختیار کر گیا جو اندر سے کھوکھلا تھا اس میں روح نہیں تھی لیکن جب ہوا اس کے پیچھے سے داخل ہو کر منہ سے نکلتی تو ایک آواز پیدا ہو جاتی تھی اللہ تعالی سورہ توح آیت شیاسی میں فرماتے ہیں فرجع موسیٰ پس موسا سخت ناراض ہو کر افسوسناک حالت میں واپس لوٹے اور کہنے لگے اے میری قوم کیا تم سے تمہارے پروردگار نے نیک وعدہ نہیں کیا تھا کیا اس وعدے کی مدت تمہیں لمبی معلوم ہوئی بلکہ تمہارا ارادہ ہی یہ ہے کہ تم پر تمہارے پروردگار کا غزب نازل ہو کیونکہ تم نے مجھ سے وعدہ خلاف ہی کی ہے موسا علیہ السلام صرف دس دن تاخیر سے پہنچے اور ان دنوں ہی میں انہوں نے بچڑا بنا کر اس کی عبادت شروع کر دی بلکہ سامری نے ان سے یہاں تک کہا کہ موسا بھول کر چلے گئے ان کا معبود بھی یہی بچڑا ہے جب وہ آئیں گے تو وہ خود بھی اسی کی عبادت کریں گے اور ہمارے ساتھ مل جائیں گے اس طرح ان میں سے اکثر نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی بس چند افراد اس سے باز رہے انہوں نے سوچا انتظار کر لیتے ہیں وہ تیس دن کا وعدہ کر کے گئے تھے کچھ زائد دن لگ گئے تو اس کی کوئی خاص وجہ ہوگی کیونکہ اللہ کا نبی وعدہ خلافی نہیں کرتا یقیناً کوئی خاص وجہ ہے اور ممکن ہے سامری بھی حق پر ہو پھر بھی انتظار بہتر ہے اس طرح وہ ٹھہرے رہے تاہم ان میں پوری بصیرت اور یقین کے ساتھ سامری کو جھوٹا سمجھنے والا اس کے پیچھے نہ لگنے والا اور حق کو سمجھنے والا سوائے ہارون علیہ السلام اور چند گنے چنے افراد کے اور کوئی نہیں تھا بہرحال جب موسا علیہ السلام ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے نہایت غصے اور افسوس کے ساتھ ان سے کہا کہ تم دس دن کی تاخیر برداشت نہ کر سکے کیا اللہ کے غذب کا شکار ہونا چاہتے ہو کہ میری خلاف ورزی کر رہے ہو انہوں نے اس بات کا جو جواب دیا وہ سورہ تاحا آیت ستاسی اور اٹھاسی میں آیا ہے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 کہنے لگے کہ ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے ساتھ وعدے کا خلاف نہیں کیا بلکہ ہم پر قوم کے جو زیورات لاد گئے تھے ان کو ہم نے ڈال دیا اور اسی طرح سامری نے بھی ڈال دیئے پھر اس نے لوگوں کے لیے ایک بچڑا نکال کھڑا کیا یعنی بچڑے کا بت بنا ڈالا اس میں سے گائے جیسی آواز بھی تھی پھر کہنے لگے کہ یہی تمہارا بھی معبود ہے اور موسیٰ کا بھی لیکن موسیٰ بھول گئے ہیں اللہ تعالیٰ اس موقع پر بچڑے کے بارے میں فرماتے ہیں أفلا يرون إليهم قولا ولا يملك لهم ولا نفعا کیا <سؤال> یہ گمراہ لوگ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ تو ان کی بات کا جواب بھی نہیں دے سکتا اور نہ ان کے کسی برے بھلے کا اختیار رکھتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے کس قدر بے وقوفی کا کام کیا ہے وہ بچڑا جو ان کی باتوں کا جواب تک نہیں دے سکتا تھا اور کسی قسم کے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا تھا وہ صرف اس کی آواز سن کر اس کی پوجا پر بزد ہو گئے ہارون علیہ السلام ان کو روکتے رہے اور اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے لیکن اس کے باوجود وہ بچڑا پرستی پر اسرار کرتے رہے اللہ تعالی فرماتے ہیں وَلَ قَد قَالَ لَهُم هَُونُ مِ قَبْلُ يَاقَومِ إِمَا فُطِتُم بِ وَإَِّ رَبَّّكُمُ ررححْمَُ فَتَّبِرُونِي وَأَطِعُون أَمْرِي قالولًاَّ بَرَّحَ عَلَيْهِ عَكِ فِي نَ حتىَت يَْجِعَ إلَنَ اور ہارون نے ان سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اے میری قوم اس بچڑے سے تو صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے تمہارا حقیقی پروردگار تو اللہ رحمان ہی ہے لہٰذا تم سب میری پیروی کرو اور میری بات مانتے چلے جاؤ انہوں نے جواب دیا کہ موسا کی واپسی تک تو ہم اسی کے مجاور بنے بیٹھے رہیں گے موسا علیہ السلام نے یہ ماجرا دیکھا تو اپنے بھائی ہارون پر بگڑے ان کے سر کے بالوں اور داڑھی کو پکڑ کر کھینچنے لگے ان کی طبیعت میں سختی تھی جبکہ ہارون علیہ السلام بہت نرم مزاج تھے ہارون علیہ السلام ان سے بہت نرم برتاؤ کرتے تھے موسا علیہ السلام نے ان سے کہا تم نے میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو کیوں نہیں نبھایا اور ان لوگوں کی اصلاح کیوں نہ کی اللا کہنے لگے ہارون انہیں گمراہ ہوتا ہوا دیکھتے ہوئے تجھے کس چیز نے روکا تھا کہ تو میرے پیچھے نہ آیا کیا تو بھی میرے فرمان کا نافرمان فرمان بن بیٹھا ہارون علیہ السلام نے اپنے بھائی کے ان سخت الفاظ کا جواب بہت ہی نرم انداز میں دیا کو لوسی خوشی تول فروق آئی ننی اسرو ایل ول تب کو ہارو نے کہا اے میرے ماں جائے بھائی میری داڑھی نہ پکڑ اور سر کے بال نہ کھینچ مجھے تو صرف یہ خیال دامنگیر ہوا کہ کہیں آپ یہ نہ فرمائیں کہ تو نے بنی اسرائیل میں تفریقا ڈال دیا اور میری بات کا انتظار نہ کیا ہارون علیہ السلام نے کہا میں ڈر گیا اور ان میں ٹھہرا رہا اور ان سے کہتا رہا کہ جو شخص اللہ کے ساتھ ایمان اور موسا علیہ السلام کی اتباع کا خواہش مند ہو وہ میری پیروی کرے میں آپ کے پاس نہ آیا اور ان کے پاس کیوں ٹھہرا رہا صرف اس لیے کہ اگر میں آپ کے پاس آتا تو بنی اسرائیل دو فرقوں میں بٹ جاتے ایک گروہ ان میں سے بچڑے کی پوجا کر رہا ہوتا اور دوسرا میرے ساتھ آپ کے پاس آ جاتا تو آپ مجھ پر کہیں یہ اعتراض نہ کرتے کہ تون نے بنی اسرائیل کو فرقہ فرقہ کر دیا اور میرے احکامات کا انتظار نہ کیا اور پہلے ہی بھاگ آیا سورت العراف آئے 150 میں ہے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 اور موسا نے توراک کی تختیاں پھینک دیں اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر انہیں اپنی طرف گھسیٹنے لگے ہارون نے کہا اے میرے ماں جائے ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر ڈال تو تم دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دو اور مجھے ان ظالموں میں مت شمار کرو مطلب یہ کہ انہوں نے اپنا عذر بیان کیا کہ ان لوگوں نے مجھے کمزور جانا اور جب میں نے ان سے کہا کہ بچڑے کی پوجا نہ کرو تو انہوں نے مجھے قتل کی دھمکی دی اور کہا اگر تو باز نہ آیا تو ہم تجھے جان سے مار ڈالیں گے تو اے میرے بھائی اب ایسا انداز اختیار نہ کرو کہ لوگوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع ملے میں یقیناً بے قصور ہوں جب انہوں نے اپنا عذر پیش کر دیا تو موسا علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہوئے فما خطبك سامری موسا نے پوچھا سامری تیرا کیا معاملہ ہے موسا علیہ السلام نے اس سے پوچھا سامیری نے یہ کام کیوں کیا اور کس طرح ت نے بچڑے سے آواز نکالی اس نے جو جواب دیا سورہ توہا آئے چھیانوے میں اس کا ذکر یوں آیا ہے قَالَ بِمَا لَم يَبْصُرُ بِهِ فَقَبَضْتُ مِّن وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ اس نے جواب دیا کہ مجھے وہ چیز دکھائی دی جو انہیں دکھائی نہیں دی تو میں نے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھر لی پھر اسے اس میں ڈال دیا اسی طرح میرے دل نے یہ بات میرے لیے بنا دی مطلب یہ کہ سامری کہنے لگا میں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا جن کو دوسرے لوگ نہ دیکھ سکے تو میں نے جبریل کے گھوڑے پر نظر رکھی جہاں اس کا قدم پڑا تھا وہاں سے میں نے مٹی کی ایک مٹھی بھر لی جب میں نے اس کو بچڑے پر پھینکا تو اس میں سے آواز برآمد ہونے لگی جو ان کے فتنے کا باعث بن گئی یہ قصہ ہے ان کے انحراف کا اور حق سے منہ مو موڑنے کا ان میں سے صرف چند ایک پاکیزہ طبیعت والوں کے علاوہ تمام لوگ بچڑے کی عبادت کرنے لگے اور صرف چند افراد کو اللہ تعالیٰ نے اپنی توفیق سے بچا لیا اندازہ کیجئے ان کے دل کتنے سخت تھے اللہ تعالیٰ کی کئی ایک نشانیاں اور موسا علیہ السلام کے موجزات دیکھنے کے باوجود برے کردار کو اپنایا فرون پر نازل ہونے والے عذابات موسا علیہ السلام کی صداقت کی نو عظیم نشانیاں بھی دیکھ چکے تھے پھر انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح ان کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے سمندر پھٹ گیا اور ان کے لیے وہاں گزرگاہیں بن گئیں۔ لیکن ان تمام نشانیوں کے بعد اب پھر اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں بشرے کی پوجا کرنے لگے اسی لیے اللہ تعالی نے ان کے متعلق سورت البقرہ آیت ترانوے میں فرمایا ہے فِي قلوبِهِمُ الْعِجِلَ <بِكُفْرِهِم> اور ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت گویا پلا دی گئی ان کے کفر کے سبب سے ان کے دلوں میں کفر تھا اپنے منہ سے ایمان کا اظہار کرتے تھے لیکن حقیقت میں کفر ان کے دلوں میں تھا اور آج کے دور میں بھی یہودیوں کی یہی حالت ہے اس کے بعد سامری کے لیے احکامات جاری ہوئے سورت آئے ستانوے میں ارشاد باری تعالی ہے قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَانظُرْ إِلَى إِلَٰهِكَ الذي ضَلَّتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنْ يُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَن نَّسِفَنَّهُ فِي اليمن أسفا موسیٰ نے کہا اچھا جا دنیا کی زندگی میں سزا ہے کہ کہ کہتا رہے مجھے چھونا اور ایک اور بھی وعدہ جو سے ہرگز نہ ٹلے گا اور اب اپنے اس معبود کو بھی دیکھ لینا جس کا تو اعتکاف کیے ہوئے تھا کہ ہم اسے جلا کر اس کی راک کو کیسے دریا میں بکھیر دیتے ہیں موسا علیہ السلام نے سامری سے مخاطب ہو کر کہا دنیا میں تیری سزا یہ ہے کہ عمر بھر تو یہی کہتا رہے گا کہ مجھ سے دور رہو مجھے نہ چھونا بعض مفسرین نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اسے ایک مہلک بیماری نے آ لیا اور اس کی وجہ سے لوگ اس سے دور رہتے نہ کوئی اسے ہاتھ لگاتا نہ کوئی قریب جاتا پھر فرمایا آخرت میں بھی تیری زبردست سزا مقرر ہے اور اپنے معبود یعنی بچڑے کا بھی حشر دیکھ کہ جس کو تو معبود خیال کر بیٹھا تھا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جلا دینے کا حکم جاری کیا اور جلانے کے بعد اس کی راکھ اٹھائی اور دریا میں اڑا دی تاکہ کوئی شخص دوبارہ بچرے کی عبادت کا خیال تک دل میں نہ لائے اور عبرت حاصل کرے اس کے بعد موسا علیہ السلام نے فرمایا اصل بات یہی ہے کہ تم سب کا معبود بر حق صرف اللہ ہی ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اس کا علم تمام چیزوں پر حاوی ہے پھر موسا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کیسا موسیٰ موسیٰ نے کہا کہ اے میرے رب میری خطا معاف فرما اور میرے بھائی کی بھی اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرما اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بچڑے کے پجاریوں کے بارے میں احکامات نازل فرمائے ان کا ذکر سورت العراف آیت 152 میں ہے فلحیات دنیا ولی ذل مفترین جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا ان پر بہت جلد ان کے رب کا غزب نازل ہوگا اور دنیا کی زندگی میں ذلت نصیب ہوگی اور ہم افطرا پردازوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں چنانچہ اسی وقت ان پر غزب نازل ہوا اور وہ قیامت تک غزب اور ذلت کا شکار ہو گئے اور ذلت ان کا مقدر بن گئی جیسا کہ سورت الفاتحہ میں اللہ تعالی نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے سورت الفاتحہ آئے 6 اور 7 میں ہے دنستروت المل مغو نئی ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا ان کی راہ نہیں جن پر غزب کیا گیا اور نہ گمراہوں کی جن لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا ان سے انبیاء کرام صدیقین شہادہ اور صالحین مراد ہیں جو راہ حق پر ہمیشہ قائم رہے اور جن لوگوں پر غزب کیا گیا ان سے مراد بنی اسرائیل یعنی یہودی ہیں اور گمراہوں سے مراد عیسائی ہیں المقوب علیہم یعنی جن پر غزب کیا گیا کی تفسیر بعض علما کے نزدیک یہ ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو پہچان لیا اور پھر جان بوجھ کر اس کو چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ کی واضح نشانیاں اس کی قدرت کے دلائل موجزات اور عظمت اللہی پر دلالت کرنے والی علامت کو آنکھوں سے دیکھا لیکن اس کے باوجود انکار کرتے رہے تو اللہ تعالی نے ان پر غضب نازل کر دیا کی تفصیل میں علماء کہتے ہیں کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو حق کو نہ پہچان سکے اور اس سے دور رہے اس وجہ سے بھٹکنے والے اور گمراہ شمار کیے گئے یہودیوں میں یہ بہت بڑی برائی تھی کہ حق کو پہچان کر چھوڑ دیا اور اسی کے سبب اللہ کے غزب کا شکار ہو گئے اور یہ غزب ان پر ہمیشہ رہے گا یہودیوں کو دنیا میں کون سی ذلت پہنچی کہ جب بچڑے کا خاتمہ کیا گیا اور انہوں نے اپنے معبود کا جلایا جانا اور اس کی راہ کا اڑایا جانا دیکھ لیا تو وہ سمجھ گئے کہ وہ غلطی پر تھے چنانچہ وہ شرمندہ ہو کر موسا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا اور توبہ کی خواہش ظاہر کی تب اس وقت توبہ کا عجیب و غریب معاملہ پیش آیا حکم ہوا اللہ تعالی سورت البقرہ آیت چون میں فرماتے ہیں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 هو اور جب موسا نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم بچڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو خود کو آپس میں قتل کرو اللہ کے نزدیک اسی میں تمہاری بہتری ہے چنانچہ اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی وہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے مطلب یہ کہ اگر تم چاہتے ہو اس گناہ پر قیامت کے دن پکڑے نہ جاؤ تو خود کو قتل کرو یہاں یہ بات واضح رہے کہ اس قتل سے مراد خود نہیں ہے بلکہ شرک نہ کرنے والوں کو حکم دیا گیا کہ وہ شرک کرنے والوں کو قتل کر دیں تو انہوں نے تلواروں اور خنجروں کے ساتھ گائے کے پجاریوں کو قتل کر دیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مقتولین کی تعداد ستر تھی جب ستر آدمی قتل ہو گئے تو موسا اور حارون علیہ السلام نے آجزی اور انکساری کے ساتھ بارگاہ الہی میں بخشش کی دعا کی اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں کی دعا قبول فرمائی اور مقتولین کو معاف فرما دیا اور باقی ماندہ لوگوں کو بھی بخشش سے نوازا حقیقت میں یہ سزا اگرچہ سخت تھی اور بھائی کا بھائی کو قتل کرنا ایسا ہے جیسے اپنے آپ کو قتل کرنا لیکن یہ سزا ان کی زدی ہٹ دھرم اور سرکش طبیعت کے لیے انتہائی مناسب تھی تاکہ وہ برائیوں سے بچنا سیکھیں اور اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کریں بہر حال جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اپنے گناہوں کی معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو معاف فرما دیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورت العراف آیت ایک پن میں فرماتے ہیں اور جن لوگوں نے گناہ کے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کی اور ایمان لے آئے تو تمہارا رب اس توبہ کے بعد گناہ معاف کر دینے والا اور رحمت والا ہے ان سب کاموں سے فارغ ہو کر موسا علیہ السلام کا غصہ مان پڑا تو انہوں نے تختیاں اٹھا يَرْهَبُونَ اور جب موسا کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے ان, تختیوں کو اٹھا لیا اور ان کے مضامین میں ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے تھے ہدایت اور رحمت تھی اس کے بعد انہوں نے باقی ماندہ بنی اسرائیل کو جمع کیا انہیں تختیاں دکھائی اور فرمایا ان میں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اور یہ تورات ہے لہذا سنو اور اطاعت کرو لیکن انہوں نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا موسا علیہ السلام نے تاکید کی اور فرمایا ان کو مضبوطی سے تھام لو بغیر کسی تردد اور شک کے ان کو پکڑ لو تاکہ تمہیں دوبارہ عذاب نہ پہنچے انہوں نے جواب دیا نہیں ہم ایسا نہیں کریں گے البتہ ہم ان احکامات کی پہچان اور معرفت حاصل کر سکتے ہیں لیکن ان پر عمل بالکل نہیں کریں گے موسا علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا لیکن وہ اپنی ضد پر اڑے رہے اللہ تعالیٰ سورت البقرہ آئے بانوے اور 93 میں فرماتے ہیں بل ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا تم وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ککمت <الطُور> تمہارے پاس تو موسا یہی دلیلیں لے کر آئے لیکن تم نے پھر بھی بچڑے ہی کی پوجا کی تم ہو ہی ظالم جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر تور پہاڑ کھڑا کر دیا موسا علیہ السلام نے لگے احکامات پر عمل کرو گے لیکن وہ اپنی ضد پر اڑے رہے کہنے لگے ہم تیری اطاعت نہیں کریں گے اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے موسا علیہ السلام کا ایک اور معاوضہ ظاہر کر دیا ان کے دیکھتے ہی دیکھتے تور پہاڑ زمین پر ہلنے لگا حرکت کرنے لگا پھر سب نے دیکھا کہ وہ اپنی جگہ سے اڑا اور ہوا میں تیرنے لگا پھر ان کے سر پر آ پہنچا موسا علیہ السلام پکارے کن ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوط تھامو یہ سن کر سب کے سب سجدے میں گر پڑے اور سر اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگے کہ کہیں پہاڑ گر ہی نہ پڑے اللہ تعالیٰ صورت البقرہ آئے ترانوے میں فرماتے ہیں فانہ فو کو مزو مینا کمبک وین وش قالوا کلو بھی مل اجنا بھی کف ریم قُل بِهِ اِن <مؤمنين> اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر تور پہاڑ کھڑا کر دیا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوط تھامو اور سنو تو انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی اور ان کے دلوں میں گویا بچڑے کی محبت پلا دی گئی تھی بسبب ان کے کفر کے ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا ایمان تمہیں برا حکم دے رہا ہے اگر تم مومن ہو اسی طرح سورة العراف آیت 171 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وَإِذْ لَتَقُنَ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَغَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ ما بقوة ما تتقون اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر سائبان کی طرح ان کے اوپر معلق کر دیا اور انہیں یقین ہو گیا تھا کہ وہ اب ان پر گرنے ہی والا ہے اور ہم نے ان سے کہا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ قبول کرو اور ان احکامات کو یاد رکھو جو اس میں ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ محترم سامعین ابھی آپ آب السلام اسٹوڈیو لاہور پاکستان سے قصص الانبیاء کا پندرہ حصہ سونے کا بچڑا سن رہے تھے قصص الانبیاء کے سولہ حصے تین سوال میں آپ یہ سنیں گے بنی اسرائیل کے ستر منتخب آدمیوں کی کوہ طور پر دیدار الہی کی زد اور کڑک کا آزاد بنی اسرائیل کو مقدس میں داخلے کا حکم الہی اور ان کا انکار میدان تیم میں بنی اسرائیل پر منو سلوا کا نظور بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا قتل اور گائے ضبح کرنے کا حکم ربانی سیدنا موسا علیہ السلام اور سیدنا خزر علیہ السلام کے سفر میں پورا اسرار واقعات اور سیدنا ہارون علیہ السلام کی وفات سیدنا موسا علیہ السلام کا ملک الموت کو تھپڑ رسید کرنا سیدنا موسی علیہ السلام کی وفات اور مدفن کا تذکرہ